ولاقمۃ للمتقین والصلاه والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنھا عن الفحشاء والمنکر صدق الله العظیم وصدق الرسول النبی الکریم حا وسلم و مولانا محمدارک محمد وسلم محبت ذوق شوق اور عقیدت کے ساتھ تمام اضراب مل کر برگہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدید رود و سلام حسلام پی یا حبیب اللہ رحمت و سلام یا شفیع المذنبین حمد و سالت کے بعد نہایتی عزت و احترم کے لائق معصور و محترم سامین حضرین محتفین حضرات اللہ تعالی کا فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ آج ہم اعتکاف کی اس دوسری نشست میں حاضر ہیں دعے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے کل کی گفتگو کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بازار ایک دو دوستوں نے سوال کیا کہ کل جو میں نے ابتدا میں آپ کو بات سمجھانے کے لیے واقعہ یا مثال دی تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے نہ کہ حضرت موس علیہ السلام کی مجھے یاد نہیں ہے کہ میرے منہ سے موس علیہ السلام نکلا تھا یا یوسف علیہ السلام لیکن دو نوجوانوں نے توجہ دلائی بہت خوشی کی بات ہے کہ لوگ غور سے گفتگو سنتے ہیں تو شاید گفتگو میں جلدی میں میرے منہ سے موسا علیہ السلام نکل گیا ہو لیکن وہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے بل دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کہنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہے آج کی نشست میں جس عنوان پر اظہار خیال کرنا ہے وہ نماز سے متعلق ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے اور نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز سے بہت زیادہ شوق اور بہت زیادہ محبت تھی نماز کے بے شمار فوائد میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ نماز انسان کو برائی سے منع کرتی ہے روک دیتی ہے اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ برائی سے باز آ جاتے ہیں عربی زبان میں نماز کو سلاب کہا جاتا ہے اور قرآن پاک میں تقریباً اسی سے زائد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نماز کا سلاد کا حکم دیا ہے سلاد عربی زبان کا لفظ ہے یہ یا تو صلاح سے بنا ہے یا سلاتن سے بنا ہے یعنی اس کا مادک اس کا مزد یا تو سلاح ہے یا سلاتن ہے اس کے مزدر کے اعتبار سے دونوں اعتبارات سے اس کے معنی جدا جدا ہوں گے اگر سلاد کو صرف سلاح سے مشتق مانا جائے تو سلاح کا معنی ہوتا ہے ٹیڑی لکڑی کو آگ کی گرمی اور تپش پہنچا کر سیدھا کرنا تو نماز کو سلاد کیوں کہتے ہیں اگر سلاح سے مشتق ہے کہ اس میں ایسی کون سی بات ہے کہ کون سی گرمی اور کون سی تپش پہنچا کر لکڑی کو سیدھا کیا جاتا ہے تو اس مناسب سے اس کا معنی یہ ہوگا کہ انسان میں ایک قوت ہے کہ جو انسان کو برائی پر اکسا اکساتی ہے اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے احادیث مبارکہ میں بھی جسے نفس امارہ کہا جاتا ہے انسان میں یہ جو نفس امارہ کی قوت ہے وہ اسے برائیوں پر اکساتی ہے شیطانی وسوسے کو قبول کرتی ہے تو نفس امارہ کے باعث انسان میں جو کجی اور ٹیڑھا پن پیدا ہو جاتا ہے نماز کا حکم اللہ تعالی نے دیا اب جب انسان نماز پڑھتا ہے تو عظمت اور حیبت الائی کی گرمی پہنچا کر وہ انسان اپنے اندر جو ٹیڑھا پن پیدا ہوتا ہے اس کو سیدھا کر دیتا تو نماز میں اللہ تعالی کی عظمت اور حیبت کی گرمی انسان کے جسم کو پہنچتی ہے یعنی روحانی طاقت ملتی ہے اور جس طرح ٹیڑی لکڑی کو آگ کی گرمی اور تپش پہنچا کر سیدھا کیا جاتا ہے بانس کی طرح بالکل وہ سیدھی ہو جاتی ہے بےآن اسی طرح جو انسان برائی کی دلدل میں دھسا ہوا ہو اس میں ٹیڑھا پن پیدا ہو جائے کجی پیدا ہو جائے تو نماز کی مسلسل پابندی کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی عظمت و حیبت الائی کی گرمی انسان محسوس کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی حیبت خشیت خوف تاری ہوتا ہے تو وہ بالکل اس لکڑی کی طرح سیدھا ہو جاتا ہے کہ جسے آگ کی گرمی پہنچا کر سیدھا کیا جا اور اگر صلات کا لفظ سلا سے مشتق مانا جائے کہ یہ سلا سے بنا ہے اس سے مراد کیا ہوگی کہ عربی میں سلا تن تعلق کو کہتے ہیں جوڑنے کو نماز کے بندے اور مولا کے درمیان تعلق قائم کرتی ہے اور یہ وہ تعلق قائم کرتی ہے کہ کسی اور عبادت سے یہ تعلق اس طرح قائم نہیں ہوتا لہذا وہ عبادت کہ جو اللہ اور بندے کے درمیان تعلق قائم کرے اسے سلاد کہا جاتا ہے بہرحال پہلے معنی کے تبار سے اگر کر غور کریں تو یہ واقعی انسان کی کجی اور ٹیڑھا پن کو دور کرتی ہے اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان نسلات تنہا انل فخشا اول منکر کہ بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانۂ ابدسم ایک صحابی مسجد نبی میں آکر کر نماز بھی پڑھتے اور کچھ غلطی بھی ان سے ہو جایا کرتی صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں شکایت کی یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز بھی پڑھتا ہے اور غلط کام بھی کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن اس کی نماز اسے برائی سے برے کام سے روک دے گی اور پھر ایسا ہی ہوا کہ وہ سارے کام اس نے چھوڑ دی اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی وجہ آبری میں لگ میں نے کل بھی اشارہ یہ گفتگو کی تھی اور اسی سب میں آج بھی یہ عرض کر رہا ہوں کہ نماز کے لیے یعنی ابتدا کے لیے یا نماز کو شروع کرنے کے لیے بالکل ابتدا میں یہ ضروری نہیں کہ انسان بہت ہی نیک ہو پارسا ہو بلکہ نماز صرف نیکوں پر ہی فرض نہیں بلکہ ہر مسلمان پر فرض وہ گناگار ہو نیکوکار ہو چور ہو ڈاکو ہو لٹےرا ہو کوئی بھی ہے اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے مسلمان ہے نماز بارہ اس پر فرض ہے اس لیے ہر انسان کو اپنی برائیوں کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے اور نماز کی پابندی بھی کرنی چاہیے کہ کیا خبر کہ نماز کس دن اس کو اس برے کام سے روک دے تو لہذا ہر انسان کو اگر وہ برا کام کرتا بھی ہے کسی گناہ میں مبتلا کسی گناہ کی اسے سے پڑی ہے عادت پڑی ہے اسے چاہیے کہ وہ کوشش کرے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے کب دعا قبولو اور کب اللہ تعالیٰ اسے یہ قوت اور طاقت عطا کر دے کہ وہ اس برے کام سے رک جائے تو نماز کوئی اسلام میں دین میں ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے مبارکہ میں فرمایا کہ السلات و میراج المنین نماز مومنین کی معراج ہے یعنی تنہا نماز ایک ایسا عمل ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی معراج قرار دیا یعنی روزے کو مراج قرار نہیں دیا گیا زکوط کو حج کو عوال صالحہ کو نوافل کو یعنی صدقات و خیرات کو یعنی باقی اب وہ ہر وہ عمل کے جو نماز کے زمنے میں آتا ہے نبی باغ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے معراج قرار دیا اور اس کے جمال کی تفصیل یہ ہے کہ آگے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذات خود نماز سے بہت شرف اور بے پناہ محبت اور رغبت تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرمایہ جو ارت قرت ہوا آئی نہیں فص میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے یعنی کسی کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس کی اولاد میں ہوتی ہے کسی کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس کے کاروبار میں اضافے کے باعث ہوتی ہے کسی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کوئی اور چیز ہوتی ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پر استعارہ جو استعمال کیا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے آپ نے اشارہ فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد نہیں کوئی دنیاوی چیز نہیں کوئی اور پیاری چیز نہیں بلکہ مجھے اگر آنکھوں کی ٹھنڈک کسی چیز سے پہنچتی ہے تو وہ نماز سے پہنچتی ہے اور اس اجمال میں اگر ہم غور کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کی تفصیل یوں بھی ملتی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کا وقت ہوتا حضور کی بارغاہ میں حاضر ہوا کرتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کرتے ہیں یا بلال ارے بس اے بلال ہمیں نماز کے ذریعے راحت پہنچاؤ سکون پہنچاؤ گویا ارشاد فرمانے کا مقصد یہ کہ حقیقی سکون اور سرور اور لذت اور حلاوت حاصل کرنے کا اگر کوئی طریقہ ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ ول وسلم نے شاہ فرمایا کہ وہ نماز ہے یعنی جو انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے لذت ملے حلاوت ملے سرور اور کیف اور روحانی لذت حاصل ہو جائے اور اللہ تعالی سے بنا تعلق قائم ہو جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا طریقہ یہ بتایا کہ نماز کی پابندی کرنے لگ جاؤ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے آہستہ آہستہ اس میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ اس سے روحانی لذت اور حلاوت ملنا نصیب ہو جاتی ہے تو نماز معراج کے درجے پر کب فائز ہوتی ہے کہ جب انسان مکمل توجہ اور انہمات کے ساتھ اس کو ادا کرتا ہے چونکہ نماز معراج کے موقع پر فرض ہوئی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے موجہ میرا عطا فرمایا اور آپ نے تمام آسمانوں کی سیر کی جنت و دوز کو مشاہدہ کیا اور بہت سی چیزیں آپ نے ملاحدہ فرمائی اور اللہ تعالی کا دیدار آپ نے سر کی آنکھوں سے دیکھا قرآن کہتا ہے مازا غل بسر ہوا ماں تگا کہ ربص الجلال کا دیدار کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ ادھر ادھر ہوئی نہ پلک جھپکی بس اللہ تعالیٰ کے جلوے حسن مطلق کو ٹک ٹکی باندھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اب ظاہر ہے جب جلال کے دیدار سے آپ مشرف ہوئے اس میں جو لذت اور حلاوت حاصل ہوئی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی جانتے ہیں اور یہ بلند مقام جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا کسی اور نبی اور رسول کو یہ مقام نہیں ملا کیا عالم بیداری میں جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے ہمارے آکا والا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علّم کی ذات اقدس نے اپنے رب جلال کا دیدار کیا اب یہ بہت بڑا کمال ہے اور اسی کو میراج قرار دیا گیا اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی ملاقات کے بعد واپس تشریف لائے تو اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت کے لیے تحفہ پیش کیا اور شاکر میں کہ محبوب اب آ میرا دیدار تو ہو گیا اب جب آپ چاہیں میرا دیدار کرنا چاہیں تو نماز ادا کریں میری نماز میں تمہیں آپ کا دیدار ہو جائے گا اور اپنی امت کو بھی پیغام دے دیں کہ اگر وہ معراج کے سرور آگی لذات سے آشنا ہونا چاہتے اور معراج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں محنت کرنا پڑے گی لہذا وہ محنت کرے اور بڑی پابندی کے ساتھ میری بارگاہ میں حاضر ہو کر نماز ادا کرے اسی لیے حضور نے فرمایا کہ تابود اللہ کا ان کا تراؤ کہ تم اپنے رب کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو اس طرح عبادت کرنی چاہیے نماز اس طرح پڑی جائے کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہوں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اگر فائن لم تکن تراؤ فائن نہ اگر یہ تصور قائم نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالی کی دیکھنے کے حوالے سے تو کم از کم پھر یہ تصور قائم کیا جائے کہ ہمارا خالق و مالک ہمیں دیکھ رہا ہے اب یہ تصور بھی انہماط استغراق اور محویت نماز میں پیدا کرے گا اب انسان جب نماز میں کھڑا ہو تو خیال کہیں اور نہ ہو توجہ کہیں اور نہ ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان اس حال میں ابتدا میں ہو کہ میرا خالق و مالک مجھے دیکھ رہا ہے اب جب یہ تصور پختہ ہو جائے گا اور نماز میں روحانی لذت حراوت سکون اور راحت اور کیف ملنا شروع ہو جائے گا تو آہستہ آہستہ وقت آئے گا کہ پھر انسان اس مقام پر پہنچتا ہے کہ گویا نماز شروع کی تو اپنے رب کے دیدار میں مستغرک ہوگا اور صحابہ کرام ردوار اللہ تعالی مجمعین کی نماز یا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدت کی نماز اسی درجے کی تھی بلکہ اس سے بھی افضل و آل تھی کہ صحابہ کرام کو تیر لگ جاتے مکان کو آگ لگ جایا کرتی اندر نماز پڑھ رہے ہوتے تو خبر تک نہ ہوتی باہر سے شور و گل ہوتا اور کوئی آ کر بتاتا کہ تمہارے مکان کو آگ لگ گئی ہے پھر پتہ چلتا یعنی اللہ تعالی کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہو جاتے کہ کسی چیز کی انہیں خبر تک نہ ہوتی اور نماز میں یہ تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس طرح قائم ہوتا ہے ربض الجلال نے خود ارشاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یعال ربزو یا تکر رب بن نوافل یعنی فرض نماز تو ہے ہی ہے یعنی پانچ وقت کی نماز فرض ہے اب جس سے اس میں لذت اور ہلاوت حاصل ہوتی ہے اور وہ پھر نوافل کی کثرت کرتا ہے اپنی قزا نمازیں بھی ادا کرتا ہے اب جو نوافل کی کثرت کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے شاطرمایا کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا یعنی نوافل نماز ہے نماز میں قیام ہے رقو ہے سجدہ ہے اب یہ عبادت رب کو کتنی محوب ہے کہ ربز الجلال نے فرمایا کہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل ہو جاتا ہے اور جس سے میرا قرب حاصل ہوتا ہے میں اس کی سماج بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے میری بارگاہ سے جو مانگتا ہے میں اسے عطا کر دیتا ہوں یہ سے مبارکہ بڑی مشہور ہے اور اولیاء کرام کی شان اور عظمت کے حوالے سے آپ مختلف علماء کرام سے یہ حدیث تفصیل کے ساتھ سماعت کرتے رہتے ہیں عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ نماز ہی ہے جو انسان کو اس مقام پر فائز کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اسے اپنی قوت اور طاقت عطا فرما دیتا اور یہ کب ہوتا ہے کہ جب اس اور محبیت میں ڈوب کر انسان نماز ادا کرتا ہے اور بندے کے لیے جب نماز ناراض اسی وقت بنتی ہے کہ جب کامل طور پر وہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے اب اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور کرم حالت نماز میں کس طرح بندے پر نازر ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہرما جنت کے آٹھ دروازے ہیں جنت کے آٹھ دروازے جب انسان نماز پڑھتا ہے انتہائی استغراق اور محبیت کے عالم میں تو ادھر وہ ابھی سورہ فاتح مکمل کرتا ہے ادھر آٹھوں کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کی تفصیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید خود فرمائی کہ جب انسان نماز میں داخل ہوتا ہے اور نماز میں داخل ہو کر تقبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر صنا پڑھتا ہے سبحان اق اللہ ہم وہ تبار اکسم کا وطال جدو کا ولا الا رخ جب اتنا پڑھتا ہے تو حضور نے فرمایا اس شخص کے لیے باب المارفت کھول دیا جاتا اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا اے میرے فرشتوں میرے کا میرے بندے نے میری تعریف کی ہے صبح نقل وم دکھا وہ تبارکسم کا وطال جدو کا یعنی رب ال جلال کو یہ الفاظ بڑے پسند اور محبوب ہیں اپنے فرشتوں سے کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی ہے لہذا اس پر باپ معرفت کھول دو کہ اسے میری پہچان حاصل ہو جائے لیکن یہ کب ہوگا کہ جب ہم سنا پڑھتے ہوئے اس تصور قائم کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور ہمارا کالک و مالک ہمیں دیکھ رہا ہے یعنی ابتدائی طور پر یہ تصور آئے گا یعنی ہماری نماز ناقص ہے کمزور ہے خامی ہے ہماری نماز میں تو تصور یہ ہو کہ ہمارا خالق و مالک ہمیں دیکھ رہا اور میں سب سے بڑے بادشاہ ملک الجبار کی بارگاہ میں اس وقت حاضر ہوں اور اس کی تعریف کر رہا ہوں تو حضور فرماتے ہیں جو انسان اس طرح استغراق اور محویت کے عالم میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے میرے اس بندے پر باب المارفت کھول دو تاکہ اس سے میری پہچان حاصل ہو جائے اب سنا پڑھنے کے بعد جب انسان کہتا ہے اور باللہ پڑھنے کے بعد پڑتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے اس بندے پر بابو ذکر کھول دو تاکہ یہ میرا ذکر کرے اسے ذکر کی حلاوت مل جائے ظاہر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا نام ہے رحمان اور رحیم دونوں صفاتی نام ہیں گویا اس نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا اللہ کا ذکر کیا تو حضور فرماتے اس پر بابو ذکر کھل جاتا ہے اور جب انسان آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، گویا ہم اللہ تعالی کا شکر ادا کر رہے ہیں جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے یا آپ بہت پیاسے ہوں آپ کو پانی مل جائے شدید بھوک میں کھانے کا لکمے مل جائے تو کھانے کے بعد کیا کہتے ہیں الحمدللہ کھانے کے بعد کی دعا بھی یہی الحمد الحمدللہ اللہ دیا یہ یعنی انسان الحمدللہ کہتا ہے شکر ادا کرتا ہے حضور فرماتے ہیں جب انسان اپنے ان الفاظ میں رب کی تعریف کرتا ہے تو اس پر باب و شکر کھول دیا جاتا ہے کیا وریشتوں میرے بندے نے میرا شکر ادا کیا اس پر باب و شکر جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے یہ میں ضمن ایک بات اثر ہوں تاکہ آپ گفتگو غور سے توجہ سے سوار کر سکے کہ بزرگان دین صوفی کرام نے ایسے لوگوں کے متعلق کہ جنہیں نماز میں وسوسے آتے ہیں خیال آتے ہیں اس کا طریقہ بتایا کہ کیسے بچا جا سکتا اکثر لوگ شکایت کرتے ہوں گے آپ میں سے بھی بہت سے ایسے لوگ ہوں گے میں آپ کے جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری نماز ناقص ہوتی ہے اور کبھی کہاں کا خیال آتا ہے کبھی توجہ کہیں چلی جاتی ہے کبھی شیطانی وسوسہ آتا ہے کبھی کوئی انسان کوئی دوست ایسا کہ کئی سالوں سے مہینوں سے بچھڑا ہے, کبھی یاد نہیں آیا اچانک نماز میں اس کا خیال آ جاتا ہے کبھی کوئی ایسی چیز کہ جو ہمارے وہم و گما میں بھی نہیں وہ یاد آتی ہے تو نماز میں یاد آتی ہے یعنی بہت سے بسوتے اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو ان اماق اور اس کی کیفیت میں ڈوب کر نماز ادا کرتے ہیں ان کے ساتھ تو زیادہ یہ معاملات ہوتے ہیں تو صوفیہ اکرام نے اس کا حل بتایا وہ حل یہ ہے کہ نماز کے اندر جو کلماک ہم تلاوت کرتے ہیں ان کے معنی پر غور کرتے چلے جاتے جیسا کہ میں بھی بیان کر رہا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین العالمی الرحیم ان الفاظ کے معنی پر غور ہو اور بس توجہ ادھر ہی رہے کہ میں نے جو منہ سے عربی کا لفظ نکالا ہے اس کا معنی کیا ہے تو صوفیہ کرام کہتے ہیں جو انسان اس طرح نماز پڑھے گا آہستہ آہستہ اس کی شیطانی سے جان چھوٹ جائے گی تو اس حوالے سے میں گفتگو بھی کر رہا ہوں نبی پاکستم کی حدیث سے مبارکات آپ کو سنا رہا ہوں اور سورہ پاتی میں مکمل آئے لہٰذا یہ بھی آپ توجہ کے ساتھ سنتے رہے کہ ہمیں نواز جب پڑھیں تو یہ جب باب شکر کی بات ہے تو جب انسان یہ کہے کہ الحمد رب العالمین تو پس اللہ کی بارگاہ میں یہ تصور ہو کہ بار تعالیٰ تیری بے شمار نیمتے ہیں میں تیری بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ تون نے مجھے نعمتیں ادا کی مجھے آنکھ دی ہے مجھے بولنے کو زبان دی ہے سننے کو کان دیے ہیں اب ظاہر جب آپ اس طرح یہ توجہ کریں گے اپنے رب کی بارگاہ میں ایک شکر گزار بندے کے طور پر آپ کے ذہن میں یہ تصور آ رہا ہے تو خیال کہیں اور نہیں جائے گا تو حضور فرماتے جب انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اس پر بابو شکر کھلتا اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم معنی کیا ہے وہ بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا بے انتہا رحم کرنے والا اب اس پہ کیا ہے انسان کے اندر ایک امید پیدا ہوتی ہے کہ میں نے بہت گنا کیے بڑا گناگار ہوں غلطیاں ہو گئی ہیں بہت سی نمازیں قضا ہو گئیں روزے قضا ہو گئے فلا فلا مجھ سے غلطیاں قطائیں ہوئی میں اللہ کا نافرمان بندہ ہوں لیکن میرا خالق و مالک بڑا مہربان ہے بڑا رحیم ہے جو انسان اس تصور کے ساتھ یہ کلمات ادا کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالی فرشوں سے فرماتا ہے اس پر باب رجا امید کا دروازہ کھول دو جنت کا وہ دروازہ جسے بابر رجا کا آ جاتا ہے اس پر وہ کھول دیا جاتا ہے جب انسان کہتا ہے مالک علی الدین وہ روز جزا کا مالک ہے روز جزا قیامت کا دن جس دن ہمارے عمال کا حساب ہوگا ہر ہر عمل کے متعلق ہمیں ربض جلال کی میں قرار کرنا ہوگا جیسے کہ کل کے پروگرام میں حدیث مبارک آپ کو سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے گناہوں کا اقرار کروائے گا اور بندہ اقرار کرے گا اب جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس دن کے حوالے سے کیا کہتے ہیں مالک یوم الدین وہ روز جزا کا مالک ہے یعنی اس دن کسی کی بات چاہ نہیں چلے گی کسی کی سفارش نہیں چلے گی کسی کا تعلق کام نہیں آئے گا وہاں رشوت نہیں بھی جا سکے گی وہاں کوئی اور اثر و رسوخ استعمال نہیں ہو سکتا وہاں تو ملک الجبار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پس اپنے عمال نامے کے حساب پر ہی بنیادی طور پر انسان کی نجات ہوگی یا اس کی گرفتاری ہوگی تو اب جب انسان یہ کہے کہ قیامت کے دن کا مالک وہ ہے تو قیامت کا تصور انسان کے ذہن میں آنا چاہیے کہ قیامت کا دن کتنا سخت ہوگا اس دن وہ مالک ہے وہ مختار ہے تو ہم پر ایک خوف تاری ہونا چاہیے کب کبھی تاریخ ہونی چاہیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالی فرماتا ہے میرے اس بندے پر باب الخوف کا دروازہ کھول دو باب الخوف کھول دو خوف کا دروازہ کھول دو اور یہ اس کے لیے خوف کا دروازہ کھلتا ہے اور جب بندہ کہتا ہے عیا کا نابو و ایا کا نستا یعنی انتہائی خلوص کے ساتھ محبت کے ساتھ جب انسان یہ کہتا ہے اے اعبال تعالیٰ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں یعنی حقیقی مددگار تو ہے یعنی مجھے اولیا سے سولہ سے اولاما سے یا انبیاء اور رسول سے شہداء سے جو کچھ بھی ملا ہے اے بارے تارا وہ سب تیرا ہی ہے اور تو نے ہی انہیں یہ قوت اور طاقت دی ہے حقیقی مددگار تو ہے اور تو ہی میری عبادت کا مستحق ہے کا نابود میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں کسی اور کی عبادت نہیں کرتا تیری بارگاہ میں جھکتا ہوں کسی اور کی بارگاہ میں نہیں جھکتا وہ <قَنَسْتَائِن> اور تو ہی حقیقی مددگار ہے جب انسان یہ کہتا ہے تو سرکار نے فرمایا چونکہ یہ الفاظ خلوص پر مبنی اور یہ کہتے ہوئے ہمارے دل و دماغ میں یہ بات راستک ہو کہ ہمارا خالق و مالک حقیقی عبادت کے لائق ہے معبود حقیقی ہے اور وہی حقیقی مدد کرنے والا ہے حقیقی مددگار وہی ہے یعنی ہمیں کسی سے بھی کچھ مل رہا ہے حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ ہی عطا کرنے والا یہ تصور ذہن میں رہے تو حضور پرماتے اس پر باب الاخلاص کھلتا یعنی جنت کا وہ دروازہ جو اخلاص کے نام سے ہے یعنی انسان میں پھر خلوص پیدا ہوتا ہے اس کا یہ تصور مزید پختہ ہوتا ہے اور جب بندہ کہتا ہے اے دن رات المستقیم سراٹ الم کا الحم جب انسان یہ کہتا ہے کہ بار تارا تو مجھے سیدھے راستے پر چلا راستہ ان لوگوں کا کہ جن پر تو نے انعام کیا تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان یہ کہتا ہے تو اس پر بابود دعا کھلتا ہے یعنی دعا کا دروازہ دعا کی قبولیت کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے گفتگو سے پرہیز کریں کہ اظہار انسان ڈسٹرب ہوتا ہے اور جو آباب ملنے کے لیے آتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس نشست میں شریک ہو جائیں کہ آپ کے عزیز رشتے دار کے صدقے میں آپ کو بھی کوئی اچھی نشست مل رہی ہے کیا پتہ آپ کو کوئی بات ایسی آپ کو لگ جائے اور موتقف حضرات پر لازم ہے کہ وہ جو نشست میں منعقد ہو رہی ہیں اس کو پر پابندی سے عمل کریں کہ یہ آپ ہی کے لیے ہیں اور دوسرا جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو میری جب نظر آپ پر پڑتی ہے تو پھر گفتگو ادھر ادھر ہو جائے گا ایسا نہیں کہ سامنے کتاب رکھی ہے صرف فوائد لکھے ہوئے ان پر نظر کرتے ہوئے گفتگو کرنی ہے جب آپ بات چیت کرتے ہیں تو انسان کا ذہن منتشر ہوتا ہے کہ مرتبہ درشی پڑے اللہم صلی اللہ علیہ سید محمد وسلم الجود جب انسانی علیہم ہم تک پڑتا ہے تو حضور نے فرمایا چونکہ یہ دعا ہے اور اس دعا میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ بار تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور سیدھا راستہ کون سا ہے جن پر تو نے انعام کیا اور انعام یافتہ بندے کون ہیں وہ انبیاء ہیں شہداء صدیقین ہیں شہداء ہیں صالحین ہیں یعنی نیک لوگوں کا راستہ انسان ہر نماز کی ہر رکت میں یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ تم مجھے سیدھے لوگوں کے راستے پر اب بومنین کے راستے پر چلا انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا اور وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں بلا کم اللہ زین و صدیقین و شہداین اب اس میں انبیاء ہیں صدیق ہیں شہداء ہیں صالحین یعنی اولیاء کے کتنی حیرت کی بات ہے تعزب کی بات ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اولیا صلاحہ صدیقین شہداء یا انبیاء کسی بات کے مالک اور مختار نہیں ہیں کتنی حیرت اور تعجب کی اور افسوس کی بات ہے کہ وہی لوگ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو نماز کی ہر رکت میں ہمارے ذرا وہ بھی پڑھتے ہیں یا کنابیا کا سائن اس دن سراط المستقیم سراط اللہ انحمتا علیہ یا اللہ مجھے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلا یعنی انبیاء کے راستے پر صدیقین کے راستے پر اولیاء کے راستے پر شہداء کے راستے پر اور نماز چھوڑنے کے بعد باہر نکل کر کہتے ہیں کہ یہ بیگ کا کوئی تصور نہیں ہے اولیاء کرام کی کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ کے ولی کو کوئی اختیار نہیں ہے نماز میں تو ان کے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہی نہیں کال اور فیل میں تضاد آتا نماز میں ہم جو کچھ کہتے ہیں عملی زندگی میں دنیاوی اعتبار سے بھی ہمارا اس کے ساتھ تعلق گہرا ہونا چاہیے تو اب بابود دعا کھلتا ہے اور جب انسان غیر ریل علیہم الہ ہم تک پڑتا ہے تو حضور فرماتے ہیں اس یہاں پر باب ال اقتدا کھلتا یہ کن لوگوں کی کرنی ہے اور کن لوگوں کے راستے سے بچنا ہے جب انسان ایک دن صراط المستقیم سراط الم وئی رل مدوبی علیہ ہم نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غزب نازل ہوا اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر یعنی رب جلال کی بارگاہ میں انسان یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے برے لوگوں کے راستے مرمت چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو, جو گمراہ ہو گئے سیدھے راستے سے بھٹک گئے اب جب انسان یہ دعا کرتا ہے تو اس کے لیے بابر اقتدا کھلتا ہے کہ بس میرا یہ بندہ میرے مومن بندوں کے راستے پر ہی چلتا رہے تو اب یہ آٹھوں کے آٹھوں دروازے نماز میں صرف سوتے سرح فات پڑھتے ہی واحد علم ہدوبی علی تک جب انسان پہنچتا ہے تو اس کے لیے جنت کے یہ آٹھ دروازے کھل جاتے ہیں اور جس پر یہ آٹھ دروازے کھل جائیں تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس پر پھر پردے اور حجابات کس طرح ہٹتے ہوں گے تو نماز کی بدولت انسان سے پھر پردے اور حجابات اٹھ جاتے ہیں اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو انسان اس طرح یکسوئی کے ساتھ ان نماز سے ہر چیز کو بھلا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور نماز پڑھتا اور اس کی نماز ہر خیال سے ہر توجہ سے اور ہر کسی کی محبت سے خالی ہو کر صرف اللہ کی محبت میں ادا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے رہا ہے میرے اس بندے سے تمام پردے ہٹا دو اب جب پردے ہٹتے ہیں تو وہ حضور کے فرمان کے مطابق کیا ہوتا ہے کہ تابو اللہ کا نہ یہاں کا کر وہ حقیقت حاصل ہوتی ہے کہ اپنے رب کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو تو انسان جب یکسوئی سے نماز پڑھے گا یہ تصور قائم کرے گا کہ میرا مولا میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے تو تب جا کر حجابات اٹھتے ہیں پردے اٹھتے ہیں اور رب کا دیدار ہوتا ہے اور جب رب کا دیدار ہو جائے تو پھر انسان دنیا معافیا سے نماز میں بے خبر ہو جاتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کسی نے پوچھا تھا آج حضرت کا دن بھی تھا یعنی کس رمضان المبارک آپ سے پوچھا تھا کہ علی تو رب کی بارگاہ میں ساری رات کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے قیام کرتا ہے سجدہ کرتا ہے رکو کرتا ہے یہ جس کی عبادت کرتا ہے کبھی اپنے خالے کو مالک کو دیکھا بھی ہے تو آپ نے شاہ گرمایا میں علی اس وقت تک دوسرا سجدہ کرتا ہی نہیں کہ جب تک اپنے مولا کا دیدار نہ کر لے تو علی تو اپنے رب ذوجال کے دیدار میں ڈوب کر نماز ادا کرتا ہے تو یہ حدیث مبارکہ کے حوالے سے یقصی اور اعنمات کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو میں نے آپ کی گوش گزار کی اور جو شخص مولا سے یعنی اللہ تعالی سے اپنا تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ اختیار نہ کرے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا یعنی اللہ اور اس کے بندے کے درمیان تعلق قائم ہوتا ہے نماز کے ذریعے اور جو اس تعلق کو ہی قائم نہ کرے اور اس تعلق کو اپنائے نہیں پھر وہ اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہلا سکتا اور وہ مسلمان کیسے ہوگا اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کو بئن ال اسلام <الصَّلَاة> کہ اسلام اور کفر کے درمیان اگر کوئی چیز فر کرنے والی ہے تو وہ السلاط یعنی نماز ہے یعنی جو انسان نماز پڑھتا ہے گویا وہ مسلمان ہے جو نماز کا تارک ہے نماز کو چھوڑنے والا ہے گویا وہ مسلمان نہیں ہے یعنی انسان کسی ایسے ماحول میں چلا جائے یا کسی ایسے آدمی سے آپ کی دوستی ہو جائے کسی ایسے شہر میں جا کر کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے تو اس کی پہچان کا کیا انداز ہے آپ پوچھ نہیں سکتے تو پھر پہچانے کے کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فارمولہ عطا کر دیا کہ جو آدمی نماز کے وقت اللہ کی بادگاہ میں حاضر ہو کر نماز پڑھے سمجھ لو کہ وہ مسلمان ہے اور جو آزان کی آواز سنے اور پھر بھی اللہ کی بادگاہ میں حاضر نہ ہو نماز نہ پڑھے تو گویا وہ مسلمان نہیں ہے تو اسلام اور کفر کے درمیان حق اور باطل کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے اس لیے صرف رمضان میں ہی نہیں بلکہ عام دنوں میں عام مہینوں میں بھی ہمیں اسی طرح نماز کی پابندی کرنی چاہیے پھر مزید فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لکلی شعین شہین علام وہ عالم کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی نشانی ہے علامت اور ایمان کی علامت اور نشانی نماز ہے یعنی آپ اپنے ماحول میں دیکھیں تو ہمارے ملک میں مسجد کی نشانی کیا محراب ہے مینار ہے یا دروازہ اس طرح بنا ہوتا ہے کہ وہ دور سے نشانی نظر آتی ہے انسان کسی گلی سے کسی محلے سے گزر رہا ہو وہاں جہاں مسجد بنی ہے وہ دیکھ کر پہچان جاتا ہے کہ یہ مسجد ہے آپ کی گاڑی پنکچر ہو گئی تو آپ کو ٹائر نظر آئے گا تو علامت نظر آئے گا کہ یہاں کوئی ٹائر پنکچر والا ہے یعنی ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علامت ہے نشانی ہے جس چیز کی دکان پر کوئی چیز آپ لینے جانا چاہے تو اس چیز کی کوئی نہ کوئی نشانی آپ کو نظر آئے گی کہ یہ چیز یہاں نظر آ رہی ہے لہذا اس مارکیٹ میں اس قسم کی چیز مجھے مل جائے گی تو لکن شلام الام المان استعد حضور نے فرمایا ہر چیز کی علامت ہے نشانی ہے اور اگر ایمان کی نشانی اور علامت کوئی ہے تو فرمایا السلاق وہ نماز ہے یعنی جو نماز ادا کرتا ہے وہ صاحب ایمان ہے جو نماز ادا نہیں کرتا اس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ امام کی حلاوت اور چاشنی سے ناچ نہ ہے پھر مزید فرمایا من تارک السالات امتا امیدن کا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی یعنی کوئی شری عذر ہے کسی عذر کے باعث انسان سے نماز رہ جائے تو اس کی الگ بات ہے لیکن جان بوجھ کر آپ جاگ رہے ہیں بیدار ہیں اذان کی آواز بھی آئی نماز کا وقت بھی ہے آپ کو معلوم بھی ہو گیا کہ اب میں نماز زور کا نماز اثر کا یا مغرب اور عشاء کا فجر کا وقت ہو گیا اور جان بوجھ کر انسان سستی کرتا ہے نماز نہیں پڑھتا حضور نے فرمایا فقد کافارہ بے شک وہ کافر ہو گیا یہی وجہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کرام کا مسلق اور عقیدہ یہ تھا کہ تارک نماز کافر اور واجب القتل ہے لیکن ودیا صحابۂ کرام غالب جن میں حضرت عبدالرمان دیگر صحابہ کرام شامل ہیں ان کا مسلق اور عقیدہ یہ کہ نہیں تارک نماز کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ نماز کی ترتیب دی جائے گی تو دیکھیں نبی باق و وسلم کا فرمان علی شان کس حد تک بتا رہا ہے کہ من تارک سالات کا فقد کا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی بے شک اس نے کفر کیا اس لیے انسان کو چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں اور یہ سستی سے بھی پرہیز کریں جیسا کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ آزان ہو گئی اور بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ چلیں یہ دو چار گاہک کو نپٹا لیں یہ دوست آیا اس سے ملاقات کر لیں اور یوں نماز کا وقت گزر جاتا ہے اور یہاں تک کہ مکہ المکرمہ میں مدینہ المنورہ میں بھی ہمارے پاکستانیوں کی عادت بڑی عجیب ہوتی ہے عشاء کی نماز جا کر صبح چار بجے پڑھتے ہیں اکثر لوگوں کو دیکھا گیا یعنی بالکل اور جب میں گیا تو میں نے کہا کہ یہ مکرو وقت تو کہتے ہیں دن میں مکرو ہوتا ہے رات میں مکرو وقت کہاں کہا گیا حالانکہ فقہ کی کتاب میں بالکل ابتدائی کتاب نور الضحا کو بھی اٹھا رہے ہیں تو آدھی رات کے بعد نماز عشاء ادا کرنا یہ مکرو وقت شروع ہو جاتا یعنی مستحب وقت افضل وقت اور مکرو وقت ہر نماز کا ہے. چاہے وہ نماز عشاء ہو چاہے نماز مغرب ہو چاہے نماز اثر ہو یا نماز ظہر ہو یعنی اس میں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو وقت کا تعین کیا ہے, اس میں افضل ہے مستحب اور مکرو ہے تو اس سے بچنا چاہیے کہ ہم اگر اللہ کی بارگاہ میں حاضر میں نماز پڑھنی ہے تو کیوں نہ اول وقت میں نماز پڑھ لی گا یا کم از کم درمیانی وقت جو مستحب وقت ہے اس میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور تجربہ یہ ہے کہ ابتدائی وقت میں اگر نماز پڑھ لی جائے تو انسان بڑے راحت اور سکون میں رہتا ہے اور رات گئے تاخیر سے اگر نماز عشاء پڑھنی پڑ جائے تو انسان پر سستی اور غفلت زیادہ چھائی ہوتی ہے پھر اس میں وہ انہمات استغراق اور محبیت نہیں ہوتی توجہ یا تو نیند کی طرف ہوتی ہے کسی اور کام کی طرف ہو جاتی ہے لہذا اول وقت میں یعنی پہلی فرصت میں جیسے ہی آزان ہو ہمیں چاہیے کہ ہم قور نماز کی طرح متوجہ ہو جائیں کہ اول وقت میں نماز ادا ہو جائے اور نیک اور سال امت کے معمولات کا اگر مطالعہ کیا جائے انہیں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور خصوصاً ہمارے آق امولت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آپ کی سیرت مقدسہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو نماز سے انتہائی شرف اور رغبت حاصل تھی اور اس میں رغبت اور شغف کا اظہار کیا تھا حضرت عبداللہ بن سکر ربی اللہ تعالیٰ آپ روایت ہیں کہ میں ایک دن نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا جب میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ حالت سجدہ میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں اور آپ کے وطن اقدس سے اس کے کی کے باعث ایسی آواز پیدا ہو رہی ہے کہ جیسے ہنڈیا میں پانی ابل رہا ہو اس طرح آواز یعنی خوف اور خیشیت کی کیفیت تعریف دی یعنی نبی باغ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گڑ گڑا رہے تھے رو رہے تھے حالت نماز میں یعنی حالت سجدہ میں اس حد تک آپ کی ہچکیاں بن گئی کہ ایسی آواز آ رہی تھی کہ جیسے انسان آگ پر ہنڈیا چڑھائے اور ابلنے پانی ابلنے کی, اُبلنے کی آواز آتی ہے حضرت عاشت سے رضی اللہ تعالی رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شب زندہ داریوں کا ذکر کرتی ہیں اور اس میں آپ یہ بھی فرماتی ہیں کہ جب کبھی بھی آزان ہو جاتی یا نماز کے وقت قریب ہوتا حضرت بلال جیسے ہی آزان شروع کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا زرف بھرنا شروع ہو جاتا اور آہستہ آہستہ چہرے کے کی اثرات کیسی یاد تبدیل ہونا شروع ہو جاتی اور جیسے جیسے نماز کا وقت قریب آتا جاتا آگے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بھی اسی طرح تبدیل ہوتا جاتا وجہ کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی عمل ہماری کیا رہنمائی کر رہا ہے یہ رہنمائی اس حوالے سے کہ اللہ تعالی ملک الجبار ہے شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے اس پر کسی کا ارادہ اور اختیار نہیں چلتا سب پر اسی کا ارادہ اور اختیار چلتا ہے وہ ملک الجبار ہے اور کہار و جبار بھی ہے اور غفور الرحیم بھی ہے انسان کو دونوں کیسیات اس پر تاری رہنی چاہیے کہ اس کی رامت کا امیدوار بھی رہے اور اس کی کہاریت اور جباریت سے خوف زدہ بھی رہے لہذا جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو انسان پر ڈر اور خوف کی کیفیت تاری ہو آج اگر آپ کہیں اپنے گھر میں دکان پر آفس میں بیٹھے ہوں اور اچانک آپ کو آ کر آپ کا چوکیدار یا تھانے سے فون آ جائے کوئی پولیس والا آ کر پیغام دے کہ تمہیں تھاانے دار نے بلایا ہے سچوں نے بلایا ہے یا ڈی ایس پی نے طلب کیا ہے تو انسان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں کہ میں اس افسر کے سامنے جا رہا ہوں پتہ نہیں کیا معاملہ کسی کیس میں میری گرفتاری نہ ہو جائے پکڑ نہ ہو جائے مجھے بند نہ کر دیا جائے کسی صدا میں مبتلا نہ کر دیا جائے اس دنیا کے معمولی سے پولیس افسر کا نام افسر کا نام سن کر اور اس کا پیغام سن کر ہم پر یہ کیفیت تاریخ ہو جاتی ہے کہ اوسان خطا ہو جاتے در اور خوف پیدا ہوتا ہے تو جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے جس کے سامنے کسی کی افسری نہیں چلتی جس کے سامنے کسی کا کوئی معاملہ نہیں کام آتا بلکہ وہ جو چاہتا ہے وہ اپنے اراد اور اختیار سے نافذ کر دیتا ہے جب اس کی بارگاہ سے پیغام آتا ہے کہ آ جاؤ حیا رسالا حیاں رسوالہ اللہ اکبر اور انسان کو گواہی کے لیے نبی پاک صلی اللہ کی کے قرار کے لیے بلایا جاتا ہے تو پھر انسان پر یہ کیفیت تاری اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل مبارک سے یہ کر کے دکھایا اور آپ پر یہ کیفیات حقیقت میں تاریخ ہوا کرتی پھر حضرت آشد صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے اتنی محبت کرتے کہ رات کو میرے پستر سے اٹھ کر بھی اللہ تعالیٰ کی بادگاہ میں حاضر ہو جاتے جب میں سو جاتی اور جب کبھی میری آنکھ کھلتی جب آنکھ کھلتی تو میں دیکھتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے بستر پر نہیں ہے تو اندھیری رات میں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا شروع کرتی اور یوں زمین پر ٹولتی ہاتھ مارتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں کس مقام پر ہیں اور میرے ہاتھ سے یا پاؤں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک چھو جاتے اور آپ کے پاؤں منصوبتان کھڑے ہوا کرتے حدیث کے الفاظ ہیں یعنی کھڑے ہوتے یعنی حالت سجدہ میں ہوا کرتے یعنی اتنا طویل سجدہ حضرت یاشت و رضی اللہ تعالی عرح مومین فرما رہی ہیں کہ بے انتہا طویل سجدہ کرتے اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا کہ میں آپ کے پاؤں مبارک کو چھوتی آپ حالت سجدہ میں ہوتے سجدہ اتنا طویل ہوتا کہ میں یہ گمان کرتی کہ شاید نبی پاک صلی اللہ علام کی روح وشال کر گئی ہے روحس سے پرواز کر گئی ہے لیکن پھر آج آشت سدی کا فرماتی میں آپ کے آج یعنی آپ کے قدم اقدس کے انگوٹھے مبارک کو ہاتھ لگاتی تو کچھ حرکت تپش محسوس ہوتی تو میں سمجھ آتی کہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاض نماز میں یعنی اتنا شرب اتنی محبت نماز کے ساتھ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے طویل طویل سہدا سجدے کیا کرتے اور قرآن پاک نے بندگاہ نے خدا کی اس کیفیت کو یوں بیان کیا کہ ولزین ابیتون ربی ام سجد قیام اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ کی بالگاہ میں راتیں اس طرح گزارتے کہ کبھی تو انہیں دیکھے گا وہ حالت رقو میں ہوں گے کبھی حالت قیام میں ہوں یعنی کبھی قیام میں کبھی رقو میں کبھی سجدے میں اللہ کی بادگاہ میں حاضر ہو کر عبادت کر رہے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام نامی اس میں گرامی آپ نے سنا ہے بہت بڑے اللہ کے ولی اور شب زندہ دا تحجد گزار اللہ کے ولی ہو گزرے ہیں شب و روز اللہ تعالی کے ذکر میں آپ مصروف آ کرتے دن بھی ذکر الہی میں بسر ہوتا رات بھی ذکر الہی میں بسر ہوتا ذکر الہی کا صرف یہ نہیں طریقہ کہ انسان اللہ اللہ کر لا الہ الا اللہ اللہ ہُو کر لے نہیں ذکر یہ بھی ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں یہ بھی ذکر الہی ہے سلابوں سے قرآن کرتے ہیں یہ بھی ذکر الہی ہے اور تلاوت قرآن اللہ کا کلام لہذا افضل ذکر پھر یہی ٹھہرا ہم اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں سب سے افضل ذکر یہ ہے تو انسان اللہ کی بارگاہ میں حضرت نماز میں بہت قریب ہوتا ہے حضرت مالک بن دینار رات دن اللہ تعالی کا ذکر کیا کرتے جب بڑھاپا آیا بہت ضعیف ہوئے بڑھاپے کے باعث حضرت مالک بن دنار کی ٹانگیں لڑکھڑانے لگی کاپنے لگی کھڑے نہ ہو سکتے لیکن عبادت کے ذوق اور شوق میں کوئی فرق نہ آیا پھر بھی اسی طرح بڑھاپے کے عالم میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ایسا نہیں تھا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں کمزور ہو گیا ہوں میری ٹانگوں میں طاقت نہیں رہی لہذا اب میں کچھ آرام کر لوں نہیں رات پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ایک دن سخت جاڑے کے موسم میں سردی کے موسم میں مسلح پر کھڑے ہیں اللہ تعالی کی عبادت کر رہے ہیں اپنی سفید کو پکڑ لیا یعنی عبادت کرتے کرتے جب آپ مقام دعا پر پہنچے تو اپنی سفید داری کو پکڑ کر حضرت مالک بن دینار رونے لگے آخبار ہو گئی رکٹ داری ہو گئی اور روتے روتے دعا مانگتے مانگتے اپنی داری کو یہ پکڑ کر کہا اے مالک کو مارا تم مالک بن دنار کے بڑھاپے پر ہی رحم کر لے تو مالک بن دنار کے بڑھاپے پر اس زور اور کمزوری پر رحم کرتے ہوئے میرے ان نیک امال کو اپنی بارگاہ میں درجۂ قبولیت عطا فرباد ہے یعنی اس حد تک کہ پوری عمر عبادت کی ساری زندگی عبادت کی حضرت مالک بن دینار رحمت رم، اللہ تعالی علیہ نے لیکن آپ آخری عمر کے حصے میں اپنی داری پکڑ کر کہہ رہے مالک و مولا بڑھاپے کے صدقے میں رحم کرتے ہوئے تو میرے اس عمل کو میری اس نماز کو میری عبادت کو قبول کر لے یعنی ہر لمحہ یہ خیال کہ ایسے کل بھی میں نے کہا تھا کبھی تکبر اور غرور نہ آئے کہ ہم چما دیگر ریس کے میرے جیسا کوئی نہیں میں بڑی نمازیں پڑھتا ہوں تحجد پڑھتا ہوں تلاوت قرآن کرتا ہوں روزے رکھتا ہوں اعتقاف کرتا ہوں لہذا میں بہتر ہو گیا نہیں ہر لمحہ یہ تصور ہو کہ پتہ نہیں میرا یہ عمل قبول ہوا یا نہیں ہوا میری تلاوت قرآن میرا اعتقاف قبول ہوا یا نہیں ہوا میری نمازیں قبول ہیں یا نہیں بس انسان اپنے رب کی میں گاہ دعا کرتا رہے اور یہ تصور موجدہ رہے کبھی تکبر اور غرور آپ پر حاوی ہاں نہیں ہو سکتا حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ تعالیٰ رہے اپنے بچپن کا ایک واقعہ خود بیان کرتے فرماتے میں نے ایک عارفہ کاملا اللہ کی ولیہ عورت کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہی ہے اور حالت نماز میں ایک بچھو آیا اور وہ اس مائی کے جسم پر چڑھا اس نے چالیس مرتبہ بچھو نے دسا لیکن وہ عورت نماز میں اس حد تک مستغرق ہے کہ اسے خبر تک نہیں کوئی جنبش نہیں کی کوئی حرکت نہیں کی جب وہ نماز سے فارغ ہوئی اور جب بچھو کو ہٹایا تب خبر ہوئی کہ چالیس مرتبہ اس نے ڈسا ہے تکلیف کا احساس ہوا تو حضرت جنید برنادی کہتے کہ میں چھوٹا بچہ تھا میں آگے بڑھا اور میں نے کہا کہ میں جان آپ نے نہ حق تکلیف اٹھائی آپ نماز توڑ کر بچھو کو ہٹا دے دی یا ہاتھ مار کر ہٹا دے دی وہ اتنی دیر آپ کو ڈستا رہا آپ لگو اور سجدے کرتی رہی یہ کیا کیفیت ہے تو اس مائی نے حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ مجھے قریب کر کے کہا کہ بیٹا تم ابھی چھوٹے بچے ہو ہمیں تمہیں پتا نہیں کہ جو اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے پھر اسے اپنے حال کی خبر نہیں رہتی کہ اس پر کیا بیت رہی ہے کاش کا یہ تصور ہمیں بھی حاصل ہو جائے کہ جب ہم رب کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اپنی حالت اور کیفیت کاش یہ ہو جائے یہ مقام ملے کہ ہمیں اپنے حال کی اپنی کیفیات کی اپنی طبیعت کی اپنے کاروبار کی کوئی خبر نہ ہو بس ایک بات ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں میں حاضر ہوں اور میرا خالق کو مالک مجھے دیکھ رہا اور پھر یہ تصور حاصل ہو جائے کہ ربض جلال کا جلوہ حسن مطلقہ میں مل جائے تو تب جا کر وہ نماز نماز کامل ہوتی ہے اور اسی نماز کو مومن کی میراج قرار دیا جاتا ہے کہ جب نماز میں یہ قصیت آ مشکات الانوار میں ایک طویل حدیث مبارکہ ہے جس کا محفوظ کر رہا ہوں جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہے اب دیکھیں کہ مومن جو آج کے دور میں یہ آج کے زمانے کی بات ہے یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں ہماری اس نماز کی حیثیت کیا اللہ کی نگاہ میں یہ بھی کتنی مقبول اور بلند مقام پر ہے جو ناقص ہے جس میں خیال آتے ہیں توجہ کہیں اور جاتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ جب جبرائیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اللہ تعالی نے جبرائیل کو بڑی خوبصورت شکل میں پیدا کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں اس کی بارے اتارا تو نے میرے جیسا حسین و جمیل کوئی اور بھی فرشتہ پیدا کیا رب سلا نے فرمایا نہیں اے جبرائیل میں نے تجھے سب سے زیادہ حسین پیدا کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت حسن مجھے ملا خوبصورتی عطا ہوئی ہے اللہ کا شکر ادا کیا جا تو جبرائیل نے نماز ادا کی شکر کے طور پر اور انتہائی ان احمد اور توجہ کے ساتھ نماز جبرائیل علیہ السلام نے ادا کی اس طرح کہ رب الجلال کی بارگاہ میں قیام کیا تو ایک رکعت میں بیس ہزار سال قیام کیا دو رکعت نماز ادا کی یعنی چالیس ہزار سال قیام کیا اور جب نماز مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جبری علیہ السلام آزر ہوئے تو ربصل نے فرمایا جبرائی تو نے میری عبادت میری نماز اس طرح پڑی ہے جیسے کہ میری نماز میری عبادت ادا کرنے کا حق ہے تو نے واقعی حق ادا کر دیا یہ ربل کو طویل قیام طویل سجدے بڑے محبوب ہیں بیس ہزار سال قیام ایک رکت میں رب نے فرما جبرائی جیسے میری عبادت ادا کرنے کا حق ہے تو نے بے شک اس کا حق ادا کیا ہے لیکن اے ابراہیل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی آخر زباں ہوگے ان کا ایک امتی جو ناقص نماز ادا کرے گا جس میں ادھر ادھر کے خیالات بھی ہوں گے نماز میں نقص اور کمی بھی ہوگی اس کی وہ دو رکت تیری ان دو رکت سے مجھے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے جبرائیل علیہ السلام نے اس کی بات اتارا اس کی وجہ کیا ہے ربص الجراد شاستراہیل تو نے یہ دو رکعت نماز اپنی مرضی سے ادا کی ہے لیکن میری نبی کے امتی میرے حکم کو مانتے ہوئے میری بارگاہ میں حاضر ہو گے وہ میرے حکم پر نماز ادا کریں گے اس لیے مجھے وہ زیادہ محبوب ہے تو جبرائیل علیہ السلام نے ارض کی بارے تعالی اگر تجھے ان کی دو رکت نماز اتنی محبوب ہے تو انہیں اجر کیا ادا کرے گا اللہ تعالی نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو جواباً ارشاد سرمایہ کیا جبرائیل میں اپنے اس بندے کو جنت الماوا انعام کے طور پر عطا کروں گا اب جنت الماوا کی جب بات ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی بار تعالیٰ میں تیری جنت کو دیکھنا چاہتا ہوں وہ جنت الماوا جو تم مومن بندے کو عطا کرے گا اس کی کیفیت کیا ہے میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں نبی باغ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل کو پیدا کیا تو اللہ تعالی نے اس کو سنہری پر عطا کیے اور سنہری پروں کی لمبائی کتنی تھی مشرق سے مغرب تک اور جب یہ نواصر ادا کی یہ نماز ادا کی اور اللہ تعالی کی بارہگاہ میں جنت الماوا دیکھنے کی التجا کی تو رب سول جلال نے اجازت عطا فرمائی اب جبرائیل علیہ السلام نے پرواہ شروع کی پروں کو سمیٹا اور سنہری پر جو مشرق سے مغرب تک تھے جب ان کو کھولا تو تین ہزار سال کی مسافت طے کر لی پھر سمیٹا تو تین ہزار سال کی مسافت طے ہو گئی یعنی اس طرح جبریل علیہ السلام پرواز کرتے رہے جنت الماوا میں حضور نبی وسلم نے فرمایا تین سو سال تک اس طرح جبریل علیہ السلام اڑتے رہے اور جنت الماوا کی سیر کرتے رہے پروں کو سمیٹتے تو تین ہزار سال کی مسافت سبر طے ہو جاتا بروں کو کھولتے تو تین ہزار سال کی مسافت طے ہو جاتی تین سو سال تک مسلسل اڑتے رہے تین سو سال اڑنے کے بعد تھک ہار کر ایک ڈرخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تجا کی بار اتارا مجھے یہ تو پتا میں نے جنت الماوا کا کتنا حصہ طے کر لیا ہے آدھا یا تیسرا حصہ یا دسواں حصہ کس حد تک یا تین حصے میں نے طے کر لیے جو اتنے عرصے تک میں اڑتا رہا اللہ تعالیٰ نے جواب نے شاستر میں جبرائی اگر تو تین ہزار سال تک اسی طرح اڑتا رہے کہ پروں کو کھولے تو تین ہزار سال کی مسافت ہو جائے پروں کو سمیٹے تو تین ہزار سال کی مسافت ہو جائے ابھی تو نے تین سو سال سفر کیا ہے اگر تین ہزار سال بھی سفر کرتا رہے تو تو میری جنت الما کے دسویں حصے کی بھی سیر مکمل نہ کر سکے گا یہ جنت میں اپنے اس بندے کو عطا کروں گا جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت ہی ہوگا اور وہ انتہائی ناطش نماز دو رکت نواز میری بارگاہ میں حاضر ہو کر ادا کرے گا اس کی نماز میں طرح طرح کے خیالات بھی ہوں گے لیکن وہ میرے حکم پر حاضر ہوگا لہٰذا میں اسے یہ انعام میں جنت الماوا عطا کروں گا اور روزت العلما میں رواج نقل کی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معذ ابن جبل اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں صحابی سے یہ روایت منقول ہے کہ یہ جو نماز ہے یہ کس طرح ملی یہ جو ہم قیام کرتے ہیں رکوع کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں تشہد میں بیٹھ جاتے ہیں جلسہ کرتے ہیں قومہ کرتے ہیں سلام پھیرتے ہیں یہ ساری چیزیں کہاں سے آئیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاذ بن معاذر رضی اللہ تعالیٰ عنما ان دونوں سے منقول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کی رات جب میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کو گیا میں نے ساتوں آسمانوں کی سیر کی تو میں نے ساتوں آسمانوں پر اللہ کے فرشتوں کو ملائکہ کو مصروف عبادت دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی عبادت کر رہے ہیں لیکن ہر فرشت آسمان پر جو فرشتے اور عبادت کر رہے ہیں دوسرے آسمان والے اس سے مختلف انداز میں عبادت کر رہے ہیں حضور فرماتے جب میں پہلے آسمان پر پہنچا تو میں نے دیکھا پہلے آسمان کے فرشتے حالت قیام میں ہیں اور جب سے پیدا ہوئے وہ قیام میں کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں اور قیامت تک اسی طرح عبادت کرتے رہے ہیں حضور فرماتے میں دوسرے آسمان پر گیا تو فرشتوں کو دیکھا کہ وہ حالت رکوع میں جب سے پیدا کیے گئے وہ رکوع کے عالم میں قیامت تک اسی حال میں رہیں گے جب تیسرے آسمان پر گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ سجدے کے عالم میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں اب جب وہ سجدے کے عالم میں ہیں جو رقو میں تھے جو قیام میں تھے تو نماز میں قیام ہر رکعت میں ایک ہے ہر رکعت میں رکوع ایک ہے اب سجدے کو بھی ایک ہونا چاہیے کہ جب وہاں ایک ایک چیز ملی تو یہاں سجدے دو کیوں ہو گئے اب اس کی صورت کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تیسرے آسمان پر گئے فرشتے حالت سجدہ میں ہیں حضور ان کے پاس سے گزرے جا جو رکوع والے تھے انہوں نے بھی سرکار کا دیدار کیا جو قیام والے تھے انہوں نے بھی حضور کا دیدار کیا سجدے والے تو زمین پر سر رکھے ہوئے وہ دیدار کیسے کرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قریب سے گزرے آپ نے انہیں سلام کیا تو انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب دینے کے لیے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے اپنا سر سید سے اٹھایا اور سر اٹھا کر حضور کو سلام کا جواب دیا اور پھر سجدے میں پڑ گئے حضور فرماتے قیامت تک وہ سجدے میں رہیں گے اس وجہ سے نواز میں دو سجدے رکھے گئے کہ فرشتوں نے سر اٹھایا حضور کا دیدار کیا اور حضور کے سلام کا جواب دیا اور پھر دوسرے سجدے میں چلے گئے چوتھے آسمان پر جب سرکار تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں تشخد کی حالت میں بیٹھے ہیں فرشتے اور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں پانچویں آسمان پر فرشت تصویر ہاتھ پڑھ رہے ہیں اور چھٹے آسمان والے تقبیر اور تحلیل پڑھ رہے ہیں یعنی اس طرح ساتویں آسمان پر فرشت السلام علیکم ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالی کی عبادت کر رہے ہیں نبی پاک وسلم نے جب اس طرح ساتوں آسمانوں پر فرشتوں کو محب عبادت دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ ان تمام عبادات کا سبب مجھے بھی اور میری امت کو بھی مل جائے یہ یعنی نبی پاک نے ہر مقام پر اپنی امت کو یاد رکھا یعنی ہر حال میں پیدا ہوئے تو رب حبل امتی دنیا سے پردہ فرمایا آخری لمحات میں تو بھی زبان پر رب حبل امتی اس مقام پر پہنچے میرات کے شب تو وہاں بھی خیال آیا کہ کاش یہ مجھے اور میری امت کو اس کا سوا مل جائے تو اللہ تعالی جو علیم البذاتی وصدور ہے دلوں کے حال کو بہتر جانتا ہے اللہ تعالیٰ کے دیدار سے جب آپ مشرف ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے خیالات اور شوق عبادت کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو رخصت کیا تو ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کی عبادت کو یکجا کر کے نبی پاک سے فرما کہ آپ کی امت کے لیے تحفہ ہے وہ حالت نماز پڑھیں ساتوں آسمان پر میرے فرشتے جو عبادت کرتے ہیں آپ کا امتی حالت نواز میں پانچ مرتبہ میری بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ ساری عبادت ایک ہی لمحے میں کر لے گا یعنی دیکھیں وہ الگ الگ عبادت ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کہ ہمیں حالت نواز میں ساتوں آسمانوں کی عبادت ادا کر دی اور فرمایا ہے محبوب آپ کا جو امتی دن میں پانچ مرتبہ حاضر ہو کر اس طرح میری بارگاہ میں نماز ادا کرے گا میں ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کی عبادت کے برابر اسے ثواب عطا کروں گا تو آپ دیکھیں کتنا بڑی بات ہے کہ ہمیں جو نماز عطا کی گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب اور ساتوں آسمانوں کا فرشتے الگ الگ انداز میں یہ نماز کے مناسب کو ادا کرتے ہیں نماز کے اراکین کو فرائض کو ادا کرتے ہیں اور ہم ایک ہی نماز میں دو رکت پڑھتے ہیں یا چار رکعت یا تین رکعت وہ تمام عبادت فرشتوں کی بجا لاتے ہیں تو یہ نماز کو مومن کی معراج کے ذریعے قرار دیا کہ جب حضور واپس تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب تو نے تو مجھے دیکھ کر معراج حاصل کر لی اب قیامت تک آپ کو جو امتی میرے دیدار سے مشرف ہونا چاہے اور معراج کامل کے منزل پر فائز ہونا چاہے وہ اس طرح میری بادگاہ میں نماز میں حاضر ہو کر کمال یکسوئی کے ساتھ میری نماز ادا کرے میں اس سے بھی معراج کی منزل عطا کر دوں گا تو حضور نے فرمایا صلاح تو میرا نماز مومن کی مہاراج ہے وہ جو رت قرۃ وئی نفیسلاب اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں گویا جو نماز ادا کرتا ہے وہ اپنے آنکھوں مولاد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک ادا کرتا ہے اور جس امتی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی اسے دنیا اور معافی میں اور کیا چاہیے دنیا میں بھی اللہ اور اس کا رسول اس کامیابیاں ادا کرتا ہے اور کل قیامت کے دن بھی کامیابی اور اس کے قدم چومے گی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقت میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری کی توفیق فرمائے جو کچھ کہا سنا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیقرمائے اللہ وسلم و مولانا محمد امس کے دناب و مولانا محمد امبارک وسلم علامہ امام الفقی ربانزین امادیم صلی اللہ تعالیٰ